ومین آیات ہی ان کا ترب خاص اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی روہیدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے فیضا ذلہ علیہ الماح تزت و ربت جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابری گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے کہ زمین اوپر رہی ہے اوپر ان لذی آیاہ لا مہین موتا یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی وہ مردوں کو زندہ کرے گا انہ علاق الشعین قبیر یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے ان لذیذی آیات لا لاقفون آلینا جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں پیڑ پرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں افمن یوکا فمنار تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے خیر المن یاما یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اے ملوما شے تم اور ان سے کہا جائے گا جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجیے ہم بھی اپنا صدور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس کا جواب ہے اے ملو ما کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے ان نو بیما بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے نہ لذیلا کفر ذکر لما جا <جَاهُم> ہوں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس از ذکر کا نوٹ کر لیجیے قرآن کا ذکر آ رہا تھا اس لیے مرتبہ از ذکر ہے یاد دہانی ہے یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مغفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے دبی ہوئی ہے تمہارے ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں تمہاری عدم توجہ ہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو کا نظین نسول اللہ فنساہ ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے نازو تار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے اور جن نذیر کفرو بھی ذکر لمبا جاؤ یہاں پھر آگے محظوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے وہ نہ کتاب نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی طاقتور کتاب ہے لایاتی باتر ون خلف ہی باطل اس پر حملہ آمر ہو ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کبھی پیدا نہ کی جا سکے تنزیل من حکیم من حمید یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے مایوقار القاعل ماں قطیر علی رسول القبل ادبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا ان رب لذو مغفرت ان وضو علیم یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سدا دینے والا بھی ہے دردناک سدا دینے والا بھی ہے وہ لو یا قرآن تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا اگر ہم نے اس قرآن کو اجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں اجمی زبان میں لقال لولا فصلت آیات تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی آجمیل عربی کیا کتاب اجمی زبان میں اور قوم ہے عربی الہ ولی مدم و شفا کہہ دیجیے یہ قرآن عربی جو ہم نے نادل کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے بخر اور واقع جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے فطل ہے وہ علم عما اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے وہ لائے کہ مکان باعید انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے ولاقات موسل کتاب افخت الفیع اور ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا وہ لو لال کل مت السبیہ ہو اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے ایک اجلِ معین ہے وہ ان نو لفی یہ من ہو اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے اخبار میں بھی شکو کو شبہات میں مبتلا من عمل فل نفس جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے ومن من اسلحا اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس, اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا وما رب و کا مزن لامل نامین اور نہیں ہے آپ کا پرور اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں ما تخر ثمرات بن اکمام وما تہمر بن انصا ولم اللہ, اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت عین کہ قیامت کب آئے گی و ماں تخر المن اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وما تہمر من ننسا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل ولا تدعو اور और ہی وہ اس کو جنتی ہے اللہ بل میں ہی مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے है انسا جو بھی ہے وہ یوم یونادی میں نہ شرکائی اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکے گے کہ ہم نے واقع کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وزن لانوں ماکاروں یلون امن قبل اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وزن مالحمیث اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاسی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لا يسم الانسان من انسان دیر انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دول متیں ہیں اور مانگے گا بھائی مسا شر اور اگر کہیں اسے سے تکلیف پہنچ جائے پوسن کلو تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے ولان الرقلا رحمت المن امباد درا بس ہو اور اگر ہم نے اپنی احمد کا مزہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لقولن دی تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تباہ عہدے حل کر لیے وبا کا مطن یہ بالکل وہی الفاظ ہے کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے رجے تو وہاں ردک ہے یہاں رجے ہے اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقع تو ہو ہی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈکوسلا کا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہو ہی گیا ہلا عبی اندہ للفس نہ تو میرے میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دیے ہیں دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فلاں النب ان الزین کفر ماں آبل تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ولانزی قن عذابن غریض اور انہیں لازمن مزا چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا وحضاساری جانب اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے واحدہ مساؤ شروع و فضل دعائن اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے کوئی ارائے تم ان کار دلاہ سما کفر تم بھی اینبین سے کہیے کہ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہو امکان تو ہے نا ایک فیصد دو فیصد تین فیصد کسی درجے میں تو امکان ہے صبح کبھر تم بہی اور پھر تم نے اس کا کوہر کیا من عدل ممن ہوا اگر بائی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندب زندب زندب جا پڑا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آسان ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چالیس برس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے وفی انفسم حقبیہ ان انقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق وفی الفسین ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حقاع تبی النح الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے مبرخل ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے اور یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھئے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف ہاف اے سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجوہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہے کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احسار نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا موجودہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت اپنی فصاحت اپنی بلاغت کے اعتبار سے موجودہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعراء ہے تمہارے ہاں خطباء ہے تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے کوئی ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا ہو. باقی یہ کہ نبی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنامنا آف دی نیچر ہے قرآن میں آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی انگ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی وہ دیکھ رہا تھا نا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرانکوپ سے آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیات الٰہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اندر اشارے کر دیے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلو ہیں جو وعدے ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا وہی ماننے آئے بہار لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو سٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات کے آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے سس کیا الگ کا اب الگ کا کہاں سے لیا ہے اب یہ الگ کا فائدہ خواب فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں ہے تمام اجرام سماویہ کا کل ننفی فلک جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین سا کے سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکے نے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کچھ ہے ہی نہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹران جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بی حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں اب صاف مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلو میں نندے ربے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ اے ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی ممداہت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنع نہ کیا جائے کھیستان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بات لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرحر کیا جائے اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سن اری اب سین جب آتا ہے چہرے مظاہرے پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں ظاہر ہے سائنس جو ہے وہ سٹڈی کر رہی ہے ایکسپلور کر رہی ہے خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے آرٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلورشن کہاں کہاں تک ان انسان پہنچا ہے کیسی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا سنوری ہی مایا تنا فلافا وفی انفستاحق یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے اولم یکش میں ربان ہوا راک الشین شہید کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ رقب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر کائنات کی ہر شخص نگاہوں کے سامنے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے وہ انہیں الفاظ جو اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھ میں کس کی آتی ہیں اللہ علح الفیب یطم القاء ربیم آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکوک و شبات میں پڑے ہوئے اللہ ان نہو بک الشعین محیط آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بارک اللہ علی الفر قرآن عظیم و نفا علی ویات البلایات مذکی الحقیق